ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزک کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فراؤن اور سمود کا لیکن کافر جان بوجھ کر تقزیب میں گرفتار ہیں اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے یہ کتاب ہزل و بتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا